آپ تشریف رکھیں دیکھیے اصل میں جو پنیر ہے نا صحیح آپ گھر میں بنا لیں مت پڑیے شوبند میں ایک ململ کا کپڑا لے لیں اس کو دورہ کر لیں دورہ کرنے کے بعد دہی اور دہی میں اپنے مزاج کے مطابق تھوڑا سا نمک ملانا اگر آپ نمکین چاہتے ہیں وہ زیرہ بھی ملنا اور ملانے کے بعد اس کپڑے میں رکھ کے اس کو ٹانگا رات بھر اس کا سارا پانی जाएगा جائے گا اور کپڑے میں جو بچے اس کو پنیر کہتے ہیں बना گھر میں بنا لے تو ایسا مولوی आपको ملے گا آپ کو جو آپ کو پنیر بنانے کا طریقہ بھی بتا رہا, ایک منٹ, ہے رہا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ جی دہی دو. جی ہاں اسی کا है और پنیر ٹھیک ہے اور وہ بطور سالن بھی استعمال ہوا حضور علیہ السلام نے بھی استعمال کیا ٹھیک ہے روٹی کے ساتھ بھی کھایا ناشتے بھی کھایا تھا سعودی عرب میں تو ناشتے میں بہت زیادہ ضروری استمبول میں بہت زیادہ استعمال ہوتا سعودی عرب میں ترکی لوگ جو ہیں وہ بہت عمدہ قسم کا پنیر بناتا ایک بار یہ تو میں نے کہا نا دہی کا مسئلہ اصل میں یہ ہے اب جو ٹنوں کے حساب سے پنیر بنے تو دودھ کو کیسے پڑا جائے یہ مسئلہ زیر غور کیسے پڑا جائے ٹھیک اب دہی ہے تو دہی کا تو آپ نے پنیر بنا لیا لیکن جب پنیر ٹنوں کے حساب سے بنائیں تو آپ دودھ کو کیسے اس کا جو میں جہاں تک پہنچاؤں تحقیق میں یہ جانور کا پتہ اور اس کا زہر ہے پتہ اور اس کا پانی جو حلال جانور میں حرام اشیا ہے ان میں ایک پتہ بھی یہ پتہ حرام تو دودھ کو پھاڑنے کے لیے اس پتے کا ایک مقدار ہے کم اس کا زہر جو ہے پتے کا وہ دودھ میں ڈالا جاتا جس سے دودھ پھٹتا اب پھٹنے کے بعد اس کا پنیر بنایا جاتا یہ ان کی ضرورت اس لیے ہے کہ جب ٹنوں کے حساب سے پنیر بنایا جائے تو اس کو کیسے پھاڑا جائے اگر واقعی وہ اس پروسیس کے ساتھ اس عمل کے ساتھ اگر دہی کو پھاڑ کر اب اس کے بعد پنیر بناتے تو ظاہر یہ آجائے خصوصاً باہر کے پنیر وغیرہ جائے لیکن ترکی کے جو مسلمان ہیں سعودی عرب وغیرہ میں یہ جو کیا ہوا باہر کا پنیر وہ الگ ملتا سادہ پنیر جو ہے وہ الگ ملتا تو سادہ جو مسلمان بناتے وہ تو ظاہر ہے کہ اپنے حلال طریقے سے پھاڑ کر کے بنا کوانٹیٹی نہیں ہوتی ایک دکان والا اگر بنائے گا تو ایک من دودھ کو پھاڑ دے گا اس میں اتنا نہیں ہوتا اور اس میں ایک من دودھ کو پھاڑنے کے لیے کوئی رات میں آپ دودھ کو گرم کرنے کے بعد صرف ایک چمچ دہی ڈال صبح وہ سارا کا سارا دہی بن جائے گا تو کسی کیمیکل سے اگر اس کو پھاڑا جائے جو کیمیکل حرام اور ناجائز ہو اس پنیر کو ہم نہیں کہیں گے کہ کہ جائے